روسم اللہ روح روحین اللہ تکوتھ علی آگے آیت نمبر دو سو چھبیس میں عورتوں کے متعلق ایک خاص قسم جس کا تعلق ہے ہی عورتوں کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا تھا تو متعلق قسموں کے احکام بھی بیان فرما دیے گئے ان دو آیات کریمہ میں یہ جو دو آیات کریمہ ہیں ان کے شان نزول یہ ہے آقل صاحبۃ السلام کی صحابی سیاب حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دماد تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کسی معاملے میں ان ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ آج کے بعد نہ تو میں تیرے ساتھ کوئی بھلائی والا کام کروں گا نہ تیرا کسی کے ساتھ مسئلہ آیا تو میں اس میں پڑھوں گا ٹھیک ہے نا یہ قسم کھا لی اب کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ کوئی بات لے کے آتا کہ آپ کے دماد نے ہمیں یہ کہا ہے تو فوراً اسے کہتے دیکھو بے میں نے تو قسم اٹھا رکھی ہے میں اس کے معاملے میں نہیں آؤں گا کسی طرح کی بھی کوئی بات ہوتی تو یہ فورن یہی کہتے کہ تو قسم ہے. اس کے میں نہیں آؤں گا اللہ تبارک و تعالی نے اس ان دو آیات کریمہ کے اندر قسم کے کچھ احکاماتی بیان فرمائے اور ساتھ یہ تمبی بھی فرمائی کہ میرا نام تو ہے نیکی کرنے کے لیے میرا نام تو ہے نیکی کرنے کے لیے میرا نام لے کے نیکی کرنی چاہیے تم میرا نام لے کے نیکی روکتے پھرتے ہو یہ تو درست نہیں ہے رب تبارک رفتار کو شاید میں فرمایا تجرک اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ ہے رب کا نام لے کے میں نے جی رب کے نام کی قسم کھائی ہے نہیں کروں گا میں نے رب کے نام کی قسم کھائی ہے میں صلح ن کرواؤں گا ہو جاتا ہے آج بھی کوئی بندہ کسی کی دو بندوں کو درمیان صلح کروانے لگے دو لڑ رہے ہوں وہ بس ایک آ تھا موقع اسے بھی لگ جائے ہیں وہ اپنی نا بازو ملتا ہوا پیچھے جا کھڑا ہوگا لو جی لڑتے رہیں گے ہم تو ان کے صلح ن کرواتے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بعد میں بیٹھے سے کون سے نفلوں کا ثواب ہوا بھائی بھی اس طرح کے کام ہو جاتے ہیں کوئی بھی بندہ کسی کے درمیان صلح کروانے لگے یا کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرے جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں بھی نیکی کا زمانہ نہیں رہا تو بندہ پوچھے زمانہ پھر کون سا ہے کون سا زمانہ ہے اسی چیز سے اللہ تبارک تعالیٰ تبارک و تعالی منع فرمایا میں یہ نہیں کرنا تم نے یہ نہیں کہنا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں بھی تیرے معاملے میں نہیں آؤں گا تو جو بھی کار میں تیرے معاملے میں نہیں آؤں گا رفتار کو اتارنے ارشا فمائنا میرا نام لے کے نیکی نہ رکو ہاں میرا نام تو ہے ہی نیکی کروانے کے لیے نیکی کا حکم دینے کے لیے نیکی کی طرف ترغیب دلانے کے لیے اور تم میرا نام لے کے قسم اٹھا کے میرے نام کی جاتے تو پھر تو ماں کے بعد کوئی نیکی نہیں کروں گا کوئی اچھا کام نہیں کروں گا رفتار کو اتارنے ارشا فہم آگے تین چیزیں بیان فرمائی رب تبارک تعالیٰ نے کہ تم قسم اٹھاؤ اس بات پر کہ انتبرو کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور کوئی تقوی والا کام نہیں کرو گے وہ تصلے ہو بے نہ لوگوں میں صلح نہیں کرو گے میں نہ یہ نہ کروں غلط اللہ اردان حکم میں تم اپنی قسموں کو آڑ نہ بناؤ ان کاموں میں کہ نیکی نہیں کرو گے تقوے کا تقوے کا وہ کام ہی کرو گے وہ تو سلیح بے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرواؤ گے میں نہ ان باتوں کی کسم میں کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمایا کوئی بندہ ایسے کام پر قسم کھا لے کے نیکی نہیں کروں گا یا قسم کھا لے کے گناہ کروں گا آخر پر فرما اس بندے پر ضروری ہے کہ وہ قسم توڑ دے اور اس قسم کا کفارہ دے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور وہ نیکی والا کام کرے کرے جس کام کے تک پر اس نے کسم کھائی ہے وہ نیکی والا کام کرے ٹھیک ہے نا جی اور جس گناہ کے کرنے پر اس نے قسم کھائی ہے میں وہاں بھی کیونکہ رب تبارک و کا نام جو ہے وہ تو نیکیوں کی چابی ہے وہ گناہ کے لیے اسے چابی بنا رہا ہے وہ کہے جی میں قسم کھا لے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں تو چوری کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام چوری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ حرام کاموں کے لیے چابی تھوڑا ہے. جسے تم جناب رفتبارک و تعالیٰ کے نام کو کہاں استعمال کر رہے ہو بہ نا یہ نہیں ہونا چاہیے رفتبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا علیم اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یہاں یہ سننے والا جاننے والا پیچھے یہ فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اگر ایسی قسم کھا بیٹھو اپنے رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آؤ گے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ نہیں کرو گے ان کے ساتھ تخبے والا معاملہ نہیں کرو گے دو بندے لڑے ہوں اپنے رشتے دار ہوں یا کوئی دوست ہوں احباب ہوں لڑے ہوں ان کے درمیان صلاح نہیں کرواؤ گے رب تعالیٰ قسم توڑ دو اب قسم توڑ دو بل سمی علیم اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے تم جو قسم توڑ رہے ہو نا یہ اللہ تبارک تعالی اب تمہارا قسم توڑنا کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اب رب کے نام کی قسم اٹھائیے اس سے توڑیں گے تو یہ تو گناہ ہو جائے گا رب تبارک و تعالی کے اتنے فرمایا نہ یہ تمہارا قسم توڑنا یہ گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ یہی رب تبارک و تعالی کے نام کا ادب ہے کہ تم قسم توڑ دو اور نیکی والے کام شروع کرو اللہ عسمی علیم اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے تمہاری نیت جو ہے اس قسم کے توڑنے سے رب کے نام کی بیت بھی نہیں ہے رب تبارک و تعالی کے نام کی تعظیم ہے رب تبارک و کے نام کا ادب ہے رب تبارک و تعالیٰ تبارک و اللہ عثمی علیم اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے آگے دیکھیں جی ایک قسم کا نام لے کر بیان فرمایا آج نمبر دو سو میں اور ایک قسم جو ہے وہ اس کی تعریف ایک طرح سے ذکر کر دی لیکن اس کا نام نہیں آیا قسم تین طرح کی قسمیں کتنی طرح کی قسمیں ملکن. تین طرح کی قسمیں مطلقا آگے ایلا والی قسم جو آ رہی ہے وہ خاص عورتوں کے ساتھ ہے اس کا الگ سے حکم بیان ہوگا یہ تین قسمیں جو ہیں سب سے پہلی قسم یمین لغب ہے کیا ہے لغ لغ واؤ کے ساتھ آخر میں واؤ آتا ہے یمین لغب یمین لغب, لغب, لغب, لغب, لغب میں امام اعظم ابو بو رضی اللہ عنہ امام شا رضی اللہ عنہ کو اختلاف ہے امام شا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسی کو بندہ قسم کھا لے بلا قصد و بلا ارادہ جیسے عرب اس وقت کھاتے تھے اور عرب آج بھی کھاتے ہیں اور بے تحاشر کھاتے ہیں ہمارے بھی کئی لوگ کھاتے ہیں اور کسمے اور اپنے قسمیں پتہ نہیں ہوتا ایسی قسم کھا جا رہے ہیں اور لدی قسم تم کہہ رہے ہیں بالکل بات بھی ہے یا ایسی قسم کھائی جا رہے ارب لوگ بہت قسمیں کھاتے ہیں آج بھی بلّہ ایک بندہ کھڑا مجھے کہنے لگا میں بلّہ پاکستانی تھا کہتے بلا کہہ رہا ہوں آپ نے میرے سے بڑا حرام نہیں دیکھا ہوگا میں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ بھی عجیب بے وقوق آپ اسے نہیں بتا کہ بلہ کہ آ رہا ہے کنہیں سے مزہ ہے مسئلہ اب وہ قسم کھائے بھی صحیح تو اس بات پہ قسم کھا کہہ سکتے ہیں وہ ایسی لغو قسمیں جو ہے نا یہ ویسے میں نے آپ کو مثال دی ان کی کثرت کی مین لغو کیا ہے جی اس پر ال تبارک و تعالی نے شرشا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ لغو پر مواقع نہیں فرماتا امام شافی رضی اللہ تعالی نے ارشا فرماتے ہیں ہر وہ قسم جو بلا قصد دو بلا ارادہ ہو وہ کون سی قسم ہے قسم یمین لغب ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یمین لغب یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ زمانہ ماضی کی, کی طرف کسی بات کو سچا جانتے ہو کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اس پہ قسم کھا لے حالانکہ ہوا نہ ہو وہ قسم خلاف ہے واقع ہو جس بات پہ قسم کھا رہا ہے مثال کے طور پر اس نے قسم کھائی کہ جناب رات کو ایک بج کے تین منٹ پہ بارش آئی تھی یا ندیم ٹاؤن میں وہ قسم کھا رہا ہے اور رات کو بارش آئی نہیں کو یہ بارہ نزدیک حضرت ہے وہ یہ کہ بلا قصد دو بلا ارادہ اس کا تعلق چاہے کسی زمانے کے ساتھ ہو ماضی کے ساتھ ہو مستقبل کے ساتھ ہو حال کے ساتھ ہو کوئی بھی قسم کھا لے بلا قصد دو بلا ارادہ وہ یمین لغب ہے ٹھیک ہے جی اور, اور ہمارے نزدیک, اور نزدیک امام اعظم ابو رضی اللہ تعالی نزدیک ایسی قسم جو ہے اس کے کھانے پر لغف جو ہے نہ تو اس پر کوئی کفارہ ہے اور نہ ہی اس کے آخرت میں کوئی موخذہ ہوگا بلا کس بلا ارادہ اس نے قسم کھالی ہے اچھا ایک ہے یمین یہ یمین لگوا گئی ربتبارک وطالعہ تمہاری قسموں میں جو یمین لغب ہے ہے ہے قسم کی قسم, ہے، لغب قسم کی قسم ہے، اللہ تبارک اس, پر تبارک اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا آگر فرمائے کہ قسمت ہاں لیکن وہ قسم جو تمہارا دل کمائے مطلب کیا ہے جہاں پہ ارادہ پایا جائے جہاں پہ ارادہ پایا پا جائے اس پا سے ثابت ہوگا دماغ کا سبق کلو پچھلی قسم وہ ہے جو بلا ارادہ ہو جو, جو بلا, بلا, بلا ارادہ ہو آگے بماغ کے میں سب کلو کم جو تمہارا دل کمائے مطلب کیا ہے پیچھے دل کا ارادہ نہیں یہاں دل کا ارادہ پایا جا رہا ہے بماغ کے تمہارے دل کا ارادہ ہو یہ میں رہے یہاں پہ جس قسم کی بات ہو رہی ہے وہ یمین منعقدہ ہے کون سی یمین ہے یہ قسم کو یمین کہتے ہیں بعد میں پریشانی ہو جاتی کئی دوستوں کو قسم کو کیا کہتے ہیں یمین. یمین یمین بھی کہتے ہیں اسے قسم بھی کہتے ہیں زمانہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھانا اسے کہتے ہیں یمین منعقدہ کیا کہتے ہیں اسے یمین منعقدہ کہ آنے والے دور میں میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا چاہے وہ کام حلال ہو یا حرام ہو حرام کام کے ترک حرام کام کے کرنے پر قسم اٹھائی تو قسم کو توڑنا ضروری ہے حلال کام کے ترک پر قسم اٹھائی نیکی والے کام کے ترک پر قسم اٹھائی تو بھی قسم کو توڑنا ضروری ہے ہاں کوئی ایسا کام تھا مثال کے طور پر گناہ تھا اس نے قسم کھائی کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا پھر اس نے گنا کر لیا قسم اس کی ٹوٹ گئی حالانکہ اس قسم کو پورا کرنا ضروری تھا اس قسم کو پورا کرنا ضروری تھا لیکن اس نے قسم توڑ لی ہے اب اس پر، اس پر کفارا ہے کیا ہے ہے <confuse> اس کے کفھارے کیا ہے پارے کی سورہ مائید شریف میں اللہ تبارک و تارا نے بیان فرمائے وہ چھٹے پارے میں بیان ہوئے ہیں اور آپ بھی سن چکے ہیں اچھا یہ دو دو قسم کی قسموں کا بیان ہو گیا ایک یا مبارک کے اندر یمین لفظ اور یمین من یمین یہ یاد کریں لفظ یار یمین لغب اور یمین منعقدہ عقیدہ یمینغب پر کسی طرح کا کوئی کفارا نہیں ہے اور نہ ہی اے اے اس کے متعلق و آخرت میں مواخذہ ہوگا کیونکہ رب تعالی خود برشاہ فرما دیا اللہ قسم کی جو قسمیں تمہاری ان پر کوئی مواخذ نہیں گا رب فرمایا قسمت کو جہاں تمہارے دل کا قصد پایا جائے ارادہ پایا جائے دل کا عمل پایا جائے وہاں پہ پکڑ ہوگی وہاں کفارہ بھی ہوگا اور آخرت میں سزا بھی ہوگی اگر اس کے خلاف واقع ہوگا اچھا تیسری قسم جو ہے وہ خموس یمین غموس یمین غموس کیا ہے یمین خاموز یہ ہے زمانہ ماضی کے متعلق کے متعلق اور بلا قصد بلا ارادہ نہ ہو قصد اور ارادے کے ساتھ ہو کیونکہ ماں کے بماغ قسمت اد کرو یہی سے ضمن تیسری قسم کی قسم جو ہے وہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ زمانہ ماضی میں زمانہ ماضی میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی یہ کہ میں نے یہ کام کیا تھا اور وہ کیا نہ ہو یہ کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا اور وہ اس نے کیا ہو یعنی جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے اسے پتا ہے بکس ارادہ قسم اٹھا رہا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا دی یا کہہ میں نے یہ کام کیا تھا ایسی دونوں صورتوں کے اندر, اندر وہ قسم جو ہے وہ یمینِ غموس کہلائے گی. گی کیا کہلائے گی یمینِ غموس کہلائے گی یہ قسم جو ہے جو زمان نمازی کے مطول کے اس نے اٹھائی ہے اور وہ قسم خلافِ با ہے کام کیا تھا تو قسم اٹھائی کے میں نے نہیں کیا کام نہیں کیا تھا قسم اٹھائی کے میں نے یہ کیا ہے ایسی صورت کے اندر اس پر کفارہ تو نہیں ہے یہmaking توڑ تو نہیں رہا لیکن امام شاہفِ فرماتے ہو اس قسم اس صورت میں بھی کفار ہے پر۔ صورت میں بھی اس پر ہے لیکن ہمارے پر کفارہ نہیں ہے توبہ ضروری ہے لیکن اگر توبہ نہیں کرے گا قیامز والے مواخذہ مزے والے دن مواخذہ کیونکہ رب تمہارے کو نے عرشا فرمایا لیکن تمہارا مواخذہ ہوگا اس پر جو تمہارے دل نے کمایا ہے وہ دل آگے والے دور میں کمائے گا یعنی آگے والے دور میں قسم اٹھائے کہ یہ کروں گا یا یہ نہیں کروں گا اس کا خلاف واقع ہو گیا تو اب اس پر کفارہ بھی ہے اور آخرت میں مواخذہ بھی ہے اگر اس نے ماضی کے متعلق قسم اٹھائی تو پھر توبہ کیا ہے توبہ اور آخرت میں مواغذہ ہوگا توبہ نہ کرنے کی صورت میں ربت بارک وطالعہ ارشا فرمافر حلیم اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور ہلم والا بھی ہے جی آگے دیکھیں جی ایک اہم مسئلہ ہے عموماً لوگوں کے اندر یہ بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ بندہ اگر چار مہینے پورے اپنی بیوی کے پاس نہ جائے تو عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یہ مشہور ہے نا مسئلہ سنا گا آپ نے بھی حالانکہ ایسی بات نہیں ہے قربت نہ کرے عورت قریب نہ جائے تو طلاق ہو جاتی ہے بندہ پوچھے پھر جو لوگ باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے سال سال نہیں آتے دو دو سال نہیں آتے ان کی تو بیوی میں پھر فارغ ہوگی نہیں ایسی بات بالکل نہیں صحیح ہے صحیح, صحیح, صحیح صورت مسئلہ جو ہے وہ اس آیا مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ کیا ہے جی پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اربوں کا یہ رواج تھا وہ کسی عورت کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے نا تو قسم کھا لیتے تھے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا ان تین سر نہیں کروں گا اور یہ قسم کھا لیتے پھر ہمیشہ ہمیشہ اس کو ایسے چھوڑے رکھتے نہ تو طلاق دیتے کہ وہ آگے نکاح کر لے اور نہ ہی اس کے ساتھ قربت کرتے کہ اسے ذنی تسکین حاصل ہو بالکل نہیں یعنی اسے نہ بےوا کرتے یعنی کہ نہ اسے طلاق بانی کرتے کہ وہ آگے نکاح کر لے نہ ہی اس کے قریب جاتے وہ بالکل بیچاری لٹکی رہتی ایک نکارہ کارا عزو بن کر نہ ادھر کی نہ ادھر کی رب بارک وطال نے فرمایا اب رفت نے اس کی تحدید کر دی حد بیان کر دی اسلام نے اس سے پہلے نہیں تھی عورت لٹکی ہے تو لٹکی رہنے دیں بس اسلام نے رفتار نے شاع فرمایا اب صورت مسئلہ دیکھیں جی رب تبارک کو اتار نے کیا عورتوں پر احسان فرمایا میں کوئی بندہ قسم اٹھائے چار مہینے سے پہلے پہلے کی. مہینے کی دو مہینے کی اڑائی کی تین, کی, تین مہینے ستائیس دنوں کی اٹھائیس دنوں کی چاند پورا ہونے تک نہیں یہ اتنے دنوں کی چوتھا مہینہ پورا نہ ہو اتنے دنوں کی قسم اٹھائی تو یہ قسم پوری کر لی اس نے اتنا عرصہ میں بیوی کے قریب مطلب سہبت نہیں کروں گا یہ اس نے قسم اٹھائی 3 مہینے 27 دنوں کی 3 مہینے کی جتنی بھی تین مہینے چار مہینے سے کم کم قسم اٹھائی تھی اس نے میں قریب نہیں جاؤں گا ایسی صورت کے اندر اگر اس نے قسم پوری کر لی تو کوئی طلاق نہیں کوئی طلاق نہیں ہے اگر اس نے 3 مہینے سے 4 مہینے پورے ہونے سے پہلے پہلے قسم توڑ دی تو کفارہ دے گا کیا کرے گا کفارہ دے گا اور, اور اگر اس نے قسم اٹھائی تھی چار مہینے پورے کی یا چار مہینے سے زائد کی پانچ کی چھ کی سات کی جتنی بھی تیسری صورت یہ ہے یا پھر اس نے قسم اٹھائی تھی لات داد دنوں کی یا نہیں کہ لمبے عرصے تک کہ میں اپنی بیوی بی کے قریب لے جاؤں گا اس کے ساتھ مجامت اور سوبت نہیں کروں گا ایسی, ایسی یہ تین صورتیں بن گئی کتنی بن گئی چار مہینے پورے کی قسم اٹھائی چار مہینے سے قریب نہیں گیا تو ایک طلاق بائن ہمارے نزدیک واقع ہو جائے گی اس کے کہے بغیر منہ سے طلاق لگ بولے بغیر طلاق واقع ہو جائے گی ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور وہ طلاق واقع ہوگی کیا واقع ہوگی بائن رجعی طلاق اور بائن طلاق میں فرق کیا ہے طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس میں رجوع کر لے عدت کے اندر اندر وہ کہ میں تجھے واپس لاتا ہوں ہمارے نزدیک صرف یہ کہنا کافی ہے اپنی میں تو جی واپس لاتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں ہوگا چار مہینے پورے ہو گئے طلاق بائن کیا ہے چار مہینے پورے ہو گئے تلاک بائن واقع ہو گئی جب طلاق ب واقعی ہوئی تو اب رجوع نہیں ہے رجوع <تصفح> تلا کے بائن کے بینج میں رجوع نہیں ہوتا لیکن تلا کے بین چونکہ ایک واقع ہو گئی ہے اب وہ بندہ اس اپنی بیوی کو نکاح کر کے واپس لا سکتا ہے یعنی <تصفح> بغیر کسی حلالے کے بعد معاملے میں پڑے صرف نکاح کر کے اسے واپس لا سکتا ہے لیکن اب اسے ایک طلاق کیونکہ ہو گئی ہے اب اسے دو تلاکوں کو حق ہوگا دو طلاقوں کو حق ہوگا یہ نہیں کہ اب پھر سے جی نیا کام شروع ہو پھر تین کا مالک بن گیا ایک کو خرچ کر چکا ہے ایک اپنی سف کر چکا ہے باقی اس کے پاس کتنی تلاکوں کا رہ گیا دو کرایا گیا یہ مسئلہ سمجھ آیا ہاں جی ایک طلاق اسے طلاق بائن واقع ہو جائے گی چار مہینے پورے کر جاتا ہے تو ٹھیک ہے جی چاہے اس نے قسم جتنی مرضی اٹھائی تھی چار مہینے جیسے پورے ہوں گے تو الہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا الہ اسے شریع اور فکری اصطلاح میں قرآن کے اصطلاح میں اسے الہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الہ کہتے ہیں یہ وہ قسم ہے جس کا تعلق خاص منقوحہ کے ساتھ ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے بی بی بی بی بی بی بی اپنی بیوی کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمائے جی دیکھیں لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ عَرْبَعَاتِ اَشْحُرِ فہمائے کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر بیٹھیں شر چار مہینے انتظار کرنا ہے کتنے مہینے انتظار کرنا ہے چار مہینے پورے انتظار کرنا ہے چار مہینے پورے ہو جائیں گے ربطہ فعن اللَّهَ فل غفرحیم اگر وہ چار مہینے پورے کر لے تو اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے, ہے اگر وہ چار مہینے کے اندر اندر کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ کفارہ دے, دے گا اور بیوی بی اس کے لیے حلال ہو جائے گی بیوی بی اس کے لیے بی حلال ہو جائے گی چار مہینے پورے ہو گئے تو پھر کیا ہو جائے گا تلاک واقع ہو جائے گی کون سی طلاق بائن دوبارہ واپس لانا چاہے گا تو کیا کرے گا نکاح کرے گا ہمارے ہاں یہ ہے امام شافر رضی اللہ تعالیٰ صورتحال تھوڑی مختلف ہے وہ فرماتے جب تک طلاق کا لفظ نہیں بولے گا واقع نہیں ہوگی وہ فرماتے عورت جو ہے کہاں جائے گی عدالت میں جائے گی عدالت پھر قاضی کو جو ہے وہ شور کو بلائے گا وہ شور جب آئے گا تو وہ آگے کہے گا ہاں اسے طلاق دے تو اپنی بیوی کو وہ اگر نہیں دے گا تو پھر کاضی دے دے گا طلاق یہ طلاق قاضی نہیں دے رہا یہ طلاق اسے الہ دلوا رہا ہے کون دلوا رہا ہے الہ دلوا رہا ہے اگر وہ شوہر انکار کرتا ہے تو طلاق جو قاضی دے رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ دلوا رہا ہے خود کیا تھا سمجھا گیا آگے دیکھیں جی رفت بارے کو اتارا میں لیکن ہمارے ہاں صرف چار مہینے پورے ہوتے ہی اس کے زبان سے کہے بغیر طلاق واقع ہو جائے گی رب تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا وَإن عظم اگر وہ پکا عزم کر لیں طلاق کا کیا کر لیں عزم کر لیں طلاق کا کیونکہ چار مہینے پورے ہونا ہی طلاق ہے صرف چار مہینے پورے ہونے کا عزم کر لیں تو یہ طلاق ہے رفتبار کوالے عرشا چار مہینوں کے اندر, اندر وہ اپنی بیویوں سے قربت نہ کریں رجوع ر... یعنی کہ وہ صحبت نہ کریں رفت بار کوال فن اللہ سمیم التبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا بیدی بیدی بیدی مطلب بیدی بیدی ہے مطلب کیا ہے تو چار مہینے پورے ہو گئے طلاق واقع ہو جائے گی طلاق بائن واقع ہو جائے گی سمجھا گئے مسئلہ جی جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ چار مہینے تک بندہ اپنی بیوی بی سے قریب نہ بیوی بی کے قریب نہ جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے وہ غلط ہے اصل صورت مسئلہ وہ یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے وہ بندہ قسم اٹھائے چار مہینے تک اپنی بیوی بی کے قریب نہ جانے کی چار مہینے پورے کر لے تو طلاق واقع ہوتی ہے چار مہینے پورے کر لے تو واقع ہوتی ہے طلاق مگر نہ طلاق واقع نہیں ہوتی چار مہینے سے پہلے پہلے اپنے بیوی بی کے قریب چلا گیا تو صرف اور صرف کفارہ دے گا قسم کا ہے قسم کا کفارہ دے گا بیوی بی اس کے لیے اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیقت آپ